بسم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما دیل صورت منابی جناب صدر حاضری نے سب سے پہلے میں خدا کا ہزار مرکبہ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے قابل بنایا اس عظیم موقع پر آپ حضرات سے گفتگو کر سکو اپنے دینی جذبات اور تنوی اخلاصات آپ کا پاسا سکو حضرات اس موقع پر مدارس اسلام میں آپ کی اہمیت حفاظت پر روشنی ڈالنا چاہتا ہوں یہ مدارس جو اس وقت آپ کے سامنے ہیں بہت سے جھوپڑی اور جھوپڑوں کی شکل میں کوئی بہترین و شاندار عمارتوں کی شکل میں دراصل یہ سب اسلام کے مضبوط قلعے ہیں دین کے آنی نثار ہے ان سے ملت کا تشخص قائم ہے یہاں طلبا کے قلوب حکومت و ہمدردی مساوات و اداکاری کی سختی کی جاتی ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہاں ان کے افکار و عقائد صحیح ہوتے ہیں ان میں فکر آفرت پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے آنے والی زندگی کے لیے اسے ٹریننگ دی جاتی ہے اسے سوالوں کے جوابات یاد کرائے جاتے ہیں کوشش ہو رہی ہے کہ سورج چاند اور سیاحوں کو اپنے قبضے میں کر لیا جائے طرح طرح کے انکشافات ہو رہے ہیں انسائن کی تعداد نے بہت سی چیزوں کا انکار کر دیا ہے لیکن آپ سوچ کر اپنے دل پر ہاتھ آپ کو خدارہ مجھے بتائیے کہ کسی نے اس دو گز زمین کے के کا بھی انکار کیا موت کے وقت کو کسی نے دو چار کے لیے موت پر کیا ہے رفتار میں بھی کسی کا قابو ہوا ہے زندگی بھی کوئی دو واپس لا سکا ہے گزرے ہوئے لمحات بھی کسی کے بس میں ہیں ان سب کا جواب آپ ہی دیں گے یقین یہ کام آج تک کسی سے نہ ہوا اور نہ میرا تک ہو سکتا ہے جب متاث سے یہ سبق اگر حاصل ہو سکتا ہے تو انہی مہینے پر بیٹھنے والے علماء سے اور جس زندگی میں دستکاری ہو سکتی ہے تو انہیں اور مجدور ہونے والے حضرات سے صحیح ہے نہ پوچھ ان پھرتا پوچھو کی اراقت ہو سکے کن کو نہ پوچھ ان پھرتا پوچھو کی اراقت ہو سکے کن کو یہ سال کو ملحوظ رکھتے ہوئے سب کہاں ہے تردامی پہ شیخ ہماری بجائی ہونی پہ شیخ ہماری بجائی ہو دامد چھوڑ دے تو فرشتے وجود کرے اس لیے اس سدا وہاں زندگی کے لیے جہاں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے وہاں کی تیاری کے لیے اپائی و افقات صحیح و سوالنے کے لیے ذمہ دار کہ ہم ہونے لگی ان کے ابائد کو مست کیا جانے لگا ذہنی اور فکری کی تدار پیدا کرنے کی منظم شادی سے ہونے لگی ان کی کتابی سماجی اور معاشرے کی زندگی کو مفلوط کر دیا گیا انہیں ہر طرف کے بے دس کو پاکر کیا حالات میں علماء اور مفکرین اور ملت کا درد رکھنے والے حضرات نے مدارس کا جان بچھایا چپے چپے پر مدارس قائم کیے امت کے مونیحالوں اور ملت مچی مشینیوں سے مدرداز نہ ہونے کے لیے میدان میں کل پڑے ان میدان دیا جو ہمیشہ یاد رکھا جائے انہوں نے پروخت مسلمانوں کو سنبھالا دیا انہیں اپنی تاریخ اپنے کلچر اور دینی کی اہمیت کا احساس دلایا مسلمانوں کے لیے تشخص اور برقرار رکھا دوستو بہت سارا جس کا وعدہ خدا نے ہم سے کیا ہے اور یہ بھی پیشدہ بات ہے کہ روزی کا تعلق قسمت سے ہے عقل سے نہیں اگر اس کا تعلق عقل سے ہوتا تو کو حکومت دے لیکن نظام قدرت عجیب ہے اس لیے مسلمانوں کا اور مختلف زندگی کا نام ہے پتہ کرنی ہے دعوت کا نشان ہے اس کا سفر میں رکھ کر اپنی بدلی زندگی سنوارنا ہے آخر کی فکر کرنی ہے اس کے بارے میں ہیں ان مزار کا دان بدان ساتھ دے اور ہر طرح سے ان کا تعاون ہے اللہ تعالی ہم سب کو دین اسلام کی آنت کی کافی تطا بنوائے وہاں پھر